اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی انکرا عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے